السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے اچلتے کودتے چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک سچی کہانی عنوان ہے نماز نیند سے بہتر ہے اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے سلطان محمود غزنوی کو ایک دفعہ ترکستان کے بادشاہ سے مقابلہ پیش آ گیا ترکستان کے بادشاہ نے بلخ میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا تھا سلطان محمود کے پاس اتنی فوج تو نہ تھی لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر اسی فوج کے ساتھ بلخ کی طرف بڑھا اور شہر کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا جس دن دشمن سے مقابلہ ہونا تھا اس سے پہلی رات سلطان عشا کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر لیٹا اور پھر اٹھ کر گرم پانی مانگا لیکن نہ ملا اس وقت برف پڑ رہی تھی اور طوفانی ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے سلطان نے ٹھنڈے پانی ہی سے غسل کیا اور مسلح بچھا کر عبادت کرنے لگا ملازموں نے عرض کیا حضور کل لڑائی کا دن ہے آج کی رات اچھی طرح آرام کر لیجیے سلطان نے کہا میرا کام آج ہی رات کا ہے کل کا کام اللہ کا ہے میرا نہیں یہ کہہ کر وہ پھر عبادت میں مصروف ہو گیا فجر کی اذان ہوئی تو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ میرے اور میرے دشمن میں سے تو جس کو اپنے بندوں کے حق میں بہتر سمجھتا ہے اس کو فتح عنایت کر یہ دعا مانگ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا لڑائی کے میدان میں پہنچا دشمن کا ٹڈی دل سلطانی فوج پر بار بار سخت حملے کر رہا تھا لیکن سلطانی فوج پہاڑ کی طرح جمی کھڑی تھی اور دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہی تھی پھر بھی وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہی تھی سلطان کے میدان میں پہنچتے ہی اس میں زبردست جوش پیدا ہو گیا اور اس نے دشمن پر اس زور کا حملہ کیا کہ اس کے قدم کھڑ گئے اور سلطان کو شاندار فتح حاصل ہوئی سلطان اسی وقت سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک زبردست دشمن پر اس کو فتح عطا کی جانتے ہیں ایسا کیسے ہوا اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نماز پڑھنے سے ملتی ہے ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے خواہ کچھ بھی حالات ہوں اسی نماز کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی فوجوں نے بڑی بڑی فوجوں کو ہمیشہ ہرا دیا آج کے لیے اتنا ہی